نحمده ونصلم ونسلم على رسله الكريم أما بعد فعوذ بالله من الشيطان الظليم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصعاط المستقيم شرط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم عقيده المحبه كسات عاقد جهنم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑیم اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا و مولانا محمد وعلا آل سیدنا و محمد و بارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ سیدی یا وصول اللہ آج کی یہ محفل انتیاہی اہمیت کی حمل ہے کاش اس محفل میں حاضری کے توفید اللہ رب العالمین ہمیں قرآن پاک کا فیض عطا فرمائے احادیث طیبہ کے نور اور اقوال صالحین سے باہر ہم سب کو فرمائے اس محفل پاک کی شرکت کی برکت سے اللہ تعالی ہم پر وہ کرم کر دے کہ غیبی امداد اور عزت کا تاج جو اللہ تعالیٰ نے متوکلین اور اپنے مخصوص بندوں کو عطا فرمایا ایسا عزت کا تاج ہمیں بھی نصیب ہو جائے دنیا اور آخرت میں روشنی ہمارا مقدر بن جائے اور اللہ تعالیٰ ہماری خالی جھولیوں کو مرادوں سے بھر دے مہینے ایک مرتبہ ہم یہاں پر حاضر ہوتے ہیں تاکہ ہم قرآن پاک سے فیض پا سکیں اور اپنی زندگی کو شریعت کے اصولوں کے مطابق ڈھال سکیں ہمیشہ اس بات کو یاد رکھیں کہ فیض لینے کا اہم ذریعہ اور بنیادی چیز وہ ادب ہے ادب والے منزل پا لیتے ہیں قرآن و حدیث سے فیض انہیں ملتا ہے جو ادب کو ملحوظ رکھتے ہیں انتہائی توجہ کے ساتھ خاموشی کے ساتھ قرآن حدیث کی باتیں سماعت کریں قرآن مجید فقان حمید میں ارشاد ہے سورہ آراف آیت نمبر دو سو چار و ادا قری القرن و ان ستو لکم تو جب قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے آج کا عنوان ایک ایسا عنوان ہے کہ جسے پڑھ کر اور جاننے کے بعد ہر شخص کی یہ تمنا آرزو اور خواہش ہوگی کہ اسے غیبی مدد حاصل ہو جائے کسی سے کہیے کہ بھئی کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو غیبی مدد حاصل ہو جائے تو شاید کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہوگا جو انکار کرے ہر کوئی یہی کہے گا الحمدللہ میں غیبی مدد کو حاصل کرنا چاہتا ہوں تو آج کی یہ محفل آج کی یہ نشست اس عنوان کے تحت ہے کہ وہ کون سے ذرائع ہیں وہ کون سا راستہ ہے کہ جسے اختیار کیا جائے تو غیبی مدد حاصل ہو جائے غیبی مدد کسی کہتے ہیں یعنی رکاوٹیں ہٹ جائیں مشکلات دور ہو جائیں حقیقی سکون چین اطمینان نصیب ہو جائے راستے اس انداز میں کھل جائیں کہ بندشیں ختم ہوں طوفان تھم جائیں اور وہ کرم ہو جائے کہ وہم و گمان و خیال بھی وہاں پر نہ گزرے اس سے بڑھ کر کرم ہو جائے غم خوشیوں میں بدل جائیں یہ ہے غیبی مدد آج ہر کوئی چاہتا ہے اور اس کی عارض و تمنا ہے کہ خوشحال زندگی گزارے آج ہمارا جمع ہونا اس لیے ہے کہ ہم یہ جانیں کہ غیبی مدد کن خوش نصیبوں کا حصہ ہے عقید و جہاں نور مجسم گناہ گاروں کی شفاعت کرنے والے سارے جہان والوں کے لیے رحمت امام الانبیاء محبوب کبریاء صلی اللہ علیہ والی وسلم کے صدقے میں اللہ رب العالمینجل نے ایسا انعام اور احسان فرمایا کہ ہمیں وہ سچی اور پیاری کتاب عطا فرمائی جو تا قیامت ہماری رہنمائی کرنے والی کتاب ہے یہ وہ پیاری کتاب ہے یہ وہ ایسی روشن اور منور کتاب ہے کہ جو اس سے وابستہ ہوتا ہے یہ کتاب اسے روشن اور منور کر دیتی ہے جو اس کتاب سے محبت کرتا ہے یہ کتاب اسے دنیا میں بھی ساتھ دیتی ہے مرتے وقت بھی اس کا ساتھ نہیں چھوڑتی اور قبر اور آخرت میں بھی یہ کتاب اس کے ساتھ رحمت اور نور بن کر چلتی ہے تو آئیے ہم اس روشن اور پیاری کتاب میں غور کریں اور دیکھیں کہ غیبی مدد کن لوگوں کا مقدر ہے کون سے ایسے لوگ ہیں کہ جنہیں غیبی مدد حاصل ہوتی ہے قرآن مجید فرقان حمید اشاد فرماتا ہے سر طلاق آیت نمبر دو اور تین اٹھائیس مارا اشاد فرمایا وہ تقل ی جہ مخرجن جو اللہ سے ڈرے اور تقوی اختیار کرے اللہ تعالیٰ اس کے لیے نجات کا راستہ نکال دیتا ہے وہ یرز ہوں اور اللہ تعالی اسے وہاں سے روزی دیتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا وہ میں یہ توکل اللہ حسبو اور جو اللہ پر بھروسہ کرے پس اللہ اسے کافی ہے سور طلاق آیت نمبر چار میں ارشاد فرمایا وہ اللَّهَ یجان لہو من أَمْرِهِ یوسن اور جو اللہ سے ڈرے تقوی اختیار کرے تو اللہ تعالی اس کے کام کو آسان کر دے گا سور طلاق آیت نمبر پانچ ومین ید تقل یو کفر عن سید آتی ہی وہ اجرن اور جو اللہ سے ڈرے تقوی اختیار کرے تو اللہ اس کی خطاؤں کو مٹا دے گا اور اسے عظیم اجر عطا فرمائے گا اندین تقو سور نحل آیت نمبر ایک سو اٹھائیس بے شک اللہ متقی لوگوں کے ساتھ ہے ان تمام آیتوں میں آپ دیکھیں کہ کہیں فرمایا نجات کی راہ اللہ نکال دے گا کہیں فرمایا اللہ تعالی وہ وہاں سے اسے روزی دے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوگا کہیں فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے کام کو آسان کر دے گا کہیں فرمایا اللہ اس کی خطاؤں کو مٹا دے گا آج عظیم دے گا اور آخر میں جو آئے کریمہ ہم نے سماعت کی بے شک اللہ متقی لوگوں کے ساتھ ہے اور جس کے ساتھ اللہ ہو اسے کیا غم اور کیا فکر سورہ آر آپ آیت نمبر 96 ولو ان اہل القرا عمن و تقو اور اگر بستی والے ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے لفتحنا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ اگر وہ متقی بن جاتے تو ہم ان کے لیے آسمان اور زمین کی برکتوں کو کھول دیتے سورہ حجورات آیت نمبر تیرہ ان أَكْرَمَكُمْ اکرم اللَّهِ أَتْقَاكُمْ بے شک اللہ کے نزدیک تم میں سب سے عزت والا وہ ہے جو زیادہ متقی ہے تقوی والا ہے ان دو آیتوں میں ہمیں درس ملا کہ اگر ہم آسمان اور زمین کی برکتوں کا حاصل کرنا چاہتے ہیں تب بھی تقوع اور پرہیزگاری کو اختیار کرنا ہوگا اور اگر اللہ کی بارگاہ میں سب سے عزت والا ہونا چاہتے ہیں تو متقی بننا ہوگا اور اگر لوگوں میں عزت چاہیے تو پیارے آکا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من ان یقون اکرمن نا صفلی تقل جو یہ چاہتا ہو کہ تمام لوگوں میں سب سے عزت والا وہ ہو جائے اور لوگوں کے دلوں میں اس کی عزت آ جائے تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈرے اور تقوی اختیار کرے آج کون سا ایسا مسلمان ہے جو امن نہیں چاہتا قرآن مجید فقان حمید سور آیت نمبر بیاسی میں اشاد فرمایا الدین آمن ولم یل بس ایمان وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے گناہ نہ کیے یعنی تقوی کو اختیار کیا الا اق الحم المن یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے امن ہے وہ مہتدون اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں گویا کہ واضح اشاعت فرمایا گیا کہ غیب سے مدد جن لوگوں کو حاصل کرنی ہو ہر کام آسان بنانا ہو زمین و آسمان کی برکتوں کو حاصل کرنا ہو مشکلات آسان ہو جائیں مصیبتیں دور ہو جائیں بیماریاں دور ہوں دعائیں قبول ہوں امن و سلامتی نصیب ہو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں چاہئیں تو ایسے لوگوں کو تقوی اختیار کرنا چاہیے وہ میتق اللہ جو اللہ سے ڈرے تقوا اختیار کرے اس کے لیے ساری برکتیں ہیں تو غیبی امداد کیسے حاصل ہو غیبی مدد کن لوگوں کا مقدر ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں غیبی مدد کے وہ حقدار ہیں تقو پرہیزگاری کسے کہتے ہیں اللہ سے ڈرنا کسے کہتے ہیں امام فخر راضی علی رحمان آپ تفسیر کبیر میں اشاعت فرماتے ہیں کہ تقوا ان تو زئینا للحق ر کا لل للخلق کا اس عبارت کا ترجمہ سننے سے پہلے مجھے آپ بتائیے کہ کبھی آپ کسی کی دعوت میں گئے ہیں کبھی آپ انٹرویو دینے کے لیے گئے ہیں تو اگر کسی کے یہاں دعوت میں جانا ہو اگر کسی کے یہاں انٹرویو دینے کے لیے جانا ہو تو انسان اپنے ظاہر کو سنوارتا ہے اور جتنی اس کی طاقت ہوتی ہے وہ اپنے آپ کو خوبصورت اور مزین بنانے کی کوشش کرتا ہے اور وہ اس میں ذرا برابر بھی کمی نہیں رکھتا یہاں تک کہ جب وہ گھر سے باہر نکلنے لگتا ہے تو ایک مرتبہ آئینے میں اپنے سراپا کو دیکھتا ہے اور دیکھتا ہے کہ میں اچھی طرح سیٹ ہوں پھر وہ دعوت میں جاتا ہے آفس جاتا ہے انٹرویو کے لیے جاتا ہے تو امام فق رازی علامہ واقدی کا قول لکھتے ہیں کہ التقوی تقوی پرہیزگاری یہ ہے تو زئی نہ سر ر کا لل شقی کا جیسے تو مخلوق کے لیے اپنے ظاہر کو سوارتا ہے خوبصورت بناتا ہے مزین کرتا ہے اپنے ظاہر کو تقوی یہ ہے کہ اپنے باطن کو اللہ کے لیے اسی طرح مزین کر تقوی یہ ہے کہ اپنے باتن کو اسی طرح پاک اور سترا کر اللہ کے لیے فرمایا تقوی کے بارے میں دوسرا قول یہ ہے اتوا اللہ یراک کا مولا کا حا اگر آپ کو کسی سے محبت ہو اور آپ اس سے اگر ڈرتے بھی ہوں کہ وہ ناراض ہو جائے گا تو پھر کیا ہوگا تو بتائیے وہ دیکھ رہا ہو تو ایسی جگہ جائیں گے جو جگہ اسے ناپسند ہو کیا ایسے دوست سے ملیں گے جس سے ملنا اسے ناپسند ہو تو اگر اللہ سے محبت ہے اللہ کا ڈر ہے اور تقوا ہے تو فرماتے ہیں تقوا یہ ہے اللہ یار مولا کا حیث نہا کا جہاں اور جس کام سے تیرے مولا نے تجھے منع کیا اللہ تعالیٰ تجھے وہاں نہ دیکھے یعنی تو وہاں پر نہ جا وہ کام نہ کر جس سے اللہ نے منع کیا یہ تقوا ہے حضرات ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں تقوا اللہ خلقفی لسانی کا آئی بن یہ ہے کہ لوگ تیری زبان میں عیب نہ پائیں ول ملافی افالک بن اور فرشتے تمہارے کام میں عیب نہ پائیں ولا ملک العرشی فی سردی کا اور خالق کائنات اللہ رب العالمین تیرے باطن میں کوئی عیب نہ پائے یہ تقوی کی تعریف ہے یعنی ظاہر بھی روشن ہو باطن بھی روشن ہو زبان سے لوگوں کو تکلیف نہ دی جائے مخلوق ہماری زبان میں کوئی عیب نہ پائے کوئی ایسا کام نہ کریں جو شریعت کی نافرمانی پر مشتمل ہو یعنی فرشتے ہمارے کاموں میں عیب نہ پائیں اور نیت صاف ہو اللہ کی غذا کے لیے نیک کام ہو اور باطن صاف ستھرا ہو یعنی اللہ تعالی ہمارے باطن میں کوئی عیب نہ پائے یہ تقوا ہے ان تمام باتوں کا خلاصہ یہ ہوا کہ اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری گناہوں سے بچنا ظاہر اور باطن کو پاک ستھرا روشن منور کرنا یہ تقوا ہے اور جو تقوا اختیار کرے گا غیبی مدد اسے حاصل ہو جائے گی مثلا جسے غیبی مدد چاہیے وہ تقوے کو اختیار کرے اور تقوا اختیار کرنا ہے تو گناہوں سے بچنا ہے تو وہ نیت کرے کہ آج کے بعد میری کوئی نماز کزان نہیں ہوگی میری زبان سے جھوٹ جاری نہیں ہوگا میں وعدہ خلافی نہیں کروں گا میں ماں باپ کی نافرمانی نہیں کروں گا میں مسلمانوں کو تکلیف نہیں دوں گا اپنے باتن کو حسد کینا بغض عداوت سے میں پاک کو صاف کر لوں گا اسی طرح ان اقوام سے یہ بھی پتا چلا کہ انسان کا ظاہر بھی روشن ہونا چاہیے اور باطن بھی روشن ہونا چاہیے ظاہر کا انسان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں آپ کی سیرت کے مطابق سمارت اور باطن میں قرآن و حدیث سے روشن ہونا چاہیے ایسا نہ ہو کہ ہمارا حلیہ ہماری شکلیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن جیسی ہو اور ہم سمجھے کہ ہمیں تقوی حاصل ہو گیا کہ جو جس سے محبت کرتا ہے وہ اس کے دشمنوں جیسی شکلیں اور صورتیں نہیں بناتا اگر رسول اللہ سے محبت ہے تو یہودیوں عیسائیوں مشرکوں ہندوؤں انگریزوں کی تہذیب تمدن کلچر اور ان کے رسم و رواج اور ان کی شکل و صورت اور ان کے لباس کا بائیکوٹ کرنا ہوگا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں اور آپ کی سیرت اور آپ کے عمل کو اختیار کرنا ہوگا مرد حضرات وہ تقریق اختیار کریں اور داری شریف کی نیت کریں کہ بخاری شریف کتاب اللباس میں ہے حدیث نمبر 5892 قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خالف المشرقین لوگوں مشرقوں کی مخالفت کرو وہ وقف الخیہ اور شریف کو بڑھاؤ وہ آحق اور موچھوں کو پست کرو وہ کیا نب حضرت عبداللہ بن عمر ردی اللہ تعالیٰ کا عمل امام بخاری علیہ رحمن نے لکھا کہ آپ نے یہ حدیث سنی اس حدیث کو بیان کیا اور پھر اس حدیث پر عمل یہ کیا کہ آپ اپنی داری شریف کو اپنی مٹھی میں لیتے اور جو بال مٹھی سے زائد ہوتے اسے کاٹ دیتے اس سے اور دیگر حدیثوں سے پتہ چلا کہ داڑی شریف رکھنا بھی واجب ہے اور ایک مٹھی کا یعنی چار انگل داڑی شریف کی ہونا یہ بھی واجب ہے تو جو ایک مٹھی سے کم ایک مش سے کم یہ چار انگل سے کم داڑی شریف رکھے یہ بھی حرام ہے اور داڑھی شریف کا موننا شیو کر دینا یہ بھی حرام ہے دوسری حدیثی بات میں فرمایا مسلم شریف کتاب التحا خالف المجوسہ داری شریف بڑھاؤ اور مجوسیوں کی مخالفت کرو اور شرح معن الر میں ہے والد بہوب الود اور یہودیوں کی مشہبات اختیار نہ کرو دار شریف کو بڑھاؤ اور امام احمد نے اپنی کتاب مستند امام احمد میں یہ حدیث پاک لکھی کیا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالفو اہل الكتاب دار شریف کو بڑھاؤ اور یہودیوں اور عیسائیوں کی مخالفت کرو امام طبرانی لکھتے ہیں زکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجوسیوں کا ذکر کیا متعلق فرمایا ان نہ یو فرو نہ سب الحم و یہ مجوسی اپنی مونچھوں کو بڑھاتے ہیں اور اپنی داریوں کو موند دیتے ہیں شنی بناتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجوسیوں کا ذکر کیا کہ وہ ایسا کرتے ہیں تو آگے فرمایا فاخا اے مجھے ماننے والوں اے مجھ سے محبت کرنے والوں تم ہرگز ایسا نہ کرنا تم ان مجوسیوں کی مخالفت کرو یعنی مونچیں پس کرو اور کو معافی دو یعنی انہیں بڑھاؤ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک کو پیش کرنے سے پہلے میں عرض کر دوں کہ جس کا دل زندہ ہو اور جو عشق کے رسول سے مزین ہو وہ یہ حدیث سنتا ہے تو کانپ جاتا ہے اور وہ میدان حشر کا تصور کرے کہ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کل بروز قیامت نفرت سے چہرہ پھیر لیا تو میں کہاں جاؤں گا حدیث پاک میں ہے کہ ایران کا بادشاہ کسرا جس کا نام خسرو پرویز تھا اس نے نبی اکم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خط مبارک کی بے ادبی کی اور یمن کا جو گورنر تھا بازان اس کو اس نے لکھا کہ دو مضبوط آدمیوں کو بھیجو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کے لے کر آئے نعوذ باللہ میں ظالم تو بازار نے اپنے ملک کے سب سے مضبوط دو جرنیلوں کو بھیجا ایک تو داروغ تھا بانویا داروغ بانویا اور ایک مجوسی تھا جس کا نام خرخسرا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب انہوں نے دیدار کیا تو کانپنے لگے اور ان کا اپنے پاؤں پر کھڑا رہنا ممکن نہ رہا کہاں تو پکڑنے آئے تھے اور حضور کا دیدار کر کے ان پر اللہ نے وہ روک تاری کر دیا کہ ان کی زبانیں بند ہو گئیں پیارے آپ صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم نے فرمایا کہ ایران کے بادشاہ نے تمہیں بھیجا ہے سن لو تھوڑی دیر پہلے ایران کا بادشاہ قتل کر دیا گیا اور اللہ نے اسے تباہ کر دیا تو یہ دونوں واپس گئے اور یمن کے گورنر کو یہ بات بتائی تو یمن کے گورنر نے معلومات کے لیے اپنے آدمی بھیجے تو یہ بات اسے پتہ چل گئی کہ واقعی جس حضور نے جو وقت بتایا تھا اسی وقت ایران کا بادشاہ قتل کر دیا گیا تو یہ حضور کی غیبی خبر کو سن کر کہ حضور نے وہاں بیٹھ کر مدینہ میں بیٹھ کر ایران کی خبر دے دی اس کو جب یمن کے گورنر نے سماعت کیا تو وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا اور یہ دونوں شخص نبی احمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے لیکن جب وہ ایمان نہیں لائے تھے اور حضور کی خدمت میں آئے تھے تو حدیث پاک میں ان نہما ہی دخل علا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نقدر کال شواری بہ یہ دونوں جب حضور کی خدمت میں آئے تو اس حال میں آئے تھے کہ ان کی منچیں بڑی ہوئی تھیں اور داڑیاں مڈی ہوئی تھیں یعنی شیو کیے ہوئے تھے فکری ہم نغلو علئی ماں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نفرت سے چہرہ پھیر لیا اب سوچیں کہ یہ اس وقت مسلمان نہیں تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی شکل سے ایسی نفرت ہے کہ اگر کافر بھی ایسی شکل بنا کر آئے تو حضور نفرت سے چہرہ پھیر لیتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ویلا کما من امرکما تمہاری بربادی ہو تمہارا ناس ہو کس نے تمہیں ایسی منہوس شکل بنانے کو کہا کہ تم نے داڑیاں منی ہوئی ہیں شیف کیا ہوئے شیئر کیے ہوئے کون ہو؟ یعنی یعنی کسرا <تصفيق> وہ کہنے لگے ہمارے رب کسرا نے ہمیں یہ حکم دیا وہ اسے رب مانتے تھے تو اس موقع پر پیارے آ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لن ربی امر شاربی وی آپ نے فرمایا مگر میرے رب نے تو مجھے یہ حکم دیا کہ میں داڑیوں کو بڑھاؤں اور مونچھیں پس کروں اللہ تعالی تمام بھائیوں کو عمل کرنے کی توفیق فرمائے بات چلی تھی غیبی انداد سے کہ ہم جمع ہوئے ہیں غیبی مدد کیسے حاصل ہو اور قرآن پاک کے نور سے ہم نے یہ سماعت کیا کہ تقوی کی بدولت غیبی مدد حاصل ہوتی ہے تقوی کسے کہتے ہیں ہر گناہ سے بچنا اور پھر ہم یہاں پر پہنچے کہ داڑھی شریف کا موننا شیف کرنا یہ بھی گناہ ہے اور ایک مٹھی سے مجھ سے چار انگل سے داڑھی شریف کا کم کرنا کترنا یہ بھی گناہ ہے اب میری بہنیں سماعت کریں کہ بے پردگی یہ بھی گناہ ہے جو میری بہن یہ چاہتی ہو کہ غیبی مدد حاصل ہو جائے اس پر لازم ہے کہ وہ پردے کی پابندی کرے سور احزاد آیت نمبر ففٹی نائن اللہ رب العالمین نشاد فرماتا ہے یا ایوہن نبی اے نبی کلیہ ازوا کا آپ فرمائیے اپنی بیویوں سے وہ بناتی کا اور اپنی بیٹیوں سے وہ نسا علم اور مومن عورتوں سے یہ آیت سن کر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ پردے کا حکم ازواج متحرات ہی کو تھا کیونکہ اس آیت نے فرمایا نبی آپ فرما دیجئے اپنی بیویوں سے بیٹیوں سے اور تمام مسلمانوں کی عورتوں سے تو پردے کا حکم سب کے لیے ہے یلئی ہن من بی کہ وہ اپنی چادر کا ایک حصہ اپنے سر اور چہرے پر ڈال کے رہیں یعنی چہرے کا وہ پردہ کریں جلابیب یہاں پر جلابیب کے الفاظ ہیں اور جلابیب اس چادر کو کہتے ہیں جو لحاف اور رضائی کی طرح بہت بڑی ہو جو صحابیات اور ازواج متحرات اور مسلمان عورتیں اس زمانے میں ایسی بڑی چادر عورتی تھی کہ وہ چادر پورے جسم کو چھپا لیتی تھی یلئی ہن من جلابی تمام مفسرین نے اس آیت کے تحت یہی لکھا کہ وہ چہرے کو چھپا کر گھر سے باہر نکلیں نہ محرم مردوں کے سامنے وہ اپنا چہرہ ظاہر نہ کریں سورہ حزاب آیت نمبر 53 تھری وہ ادھر سال اور جب تم ان عورتوں سے کوئی چیز مانگو فس الن میو حجاب تو ان سے پردے کے پیچھے چھپ کر سوال کرو اساش سے پتہ چلا کہ پردہ ضروری ہے اور ضرورتاً ضرورت محرم عورت سے کوئی چیز مانگی جائے تو عورت جو ہے وہ پردے میں یا دروازے کے پیچھے چھپ کر وہ کسی چیز کو پیش کر دے بے پردہ اس کے سامنے آنا جائز نہیں مسلمان خواتین وہ پردے کی اس قدر پابندی کرتے ہیں ابو داود شریف میں ہے حدیث نمبر 2488 ایٹ امیں خلاد رضی اللہ تعالی عنہ صحابیاں ہیں ایک جنگ کے موقع پر ان کے بیٹے شہید ہو گئے اور انہیں کسی نے بتایا کہ آپ کے بیٹے شہید ہو گئے اب ذرا سوچیں کوئی عورت گھر پر ہو اور اسے اطلاع دی جائے کہ آپ کا بیٹا شہید ہو گیا انتقال کر گیا اب وہ عورت اپنے گھر سے نکلے اپنے بیٹے کی لاش کی تلاش میں تو بتائیے اس کو کیسی کیفیات ہوں گی کیسا غم اور کیسی پریشانی ہوگی تو ام خلات اپنے بیٹے کی تلاش میں میدان جنگ گئی اس حال میں گئی کہ پورے جسم کو آپ نے چھپایا ہوا تھا آپ کی صرف آنکھیں کھلی ہوئی تھیں کسی نے پہچان لیا اور کہا اے ام خلات آپ کہاں بڑا عجیب ہے آپ کا بیٹا شہید ہو گیا ایسے عالم میں تو انسان کو اپنا ہوش نہیں ہوتا لیکن پھر بھی آپ پردہ کر کے آئی ہیں اور اپنے چہرے کو آپ نے چھپایا ہوا ہے تو صحابیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض لینے والی خاتون نے کیا جواب دیا فرمایا میرا بیٹا کھویا ہے میری حیا نہیں گئی میرا بیٹا کھو گیا ہے میری حیا نہیں گئی مطلب یہ کہ کیا بیٹا چلا جائے تو کیا میں شرم و حیا سے آ ہو جاؤں گی عورت پر لازم ہے کہ وہ نا محرم مردوں کو نہ دیکھے حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی خدمت میں آئے تو حضرت ام سلمہ اور حضرت میمونہ وہاں پر جلوہ افروز تھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا پردہ کرو تو دونوں نے کہا کہ حضرت عبداللہ بن ام امتوم تو نابینا ہیں وہ تو دیکھ ہی نہیں سکتے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دونوں تو نابینا نہیں ہو تم ان سے پردہ کرو اس حدیث پاک کے تحت محدثین نے یہ لکھا کہ نامرم عورت بھی یعنی عورت بھی نامحرم کو نہیں دیکھ سکتی کہ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم تو نابینا تھے تو ان سے پردہ کرنے کا حکم یہ تھا کہ آپ انہیں نہیں دیکھ سکتی حضرت امام اہل سنت نے فتح رضی شریف میں یہ فتویٰ لکھا ہے کہ ہر حال میں نامحرم عورت کو دیکھنا بھی حرام ہے اور عورت کے لیے نامحرم مرد کو دیکھنا بھی حرام ہے جب تک کہ شرعی کوئی مجبوری نہ ہو حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ کی نظر ایک عورت پہ پڑی اور آپ کسی خیال میں گم تھے اتفاق ایسا ہوا کہ اپنا چہرہ نہیں ہٹایا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک سے فضل بن عباس کا چہرہ دوسری طرف پھیر دیا حضرت عبداللہ بن عباس جو حضرت فضل بن عباس کے بھائی ہیں انہوں نے ارج کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فضل بن عباس کی نگاہ ایک عورت پہ پڑی پھر ان کی توجہ نہ رہی وہ کسی خیال میں گم تھے اور کوئی برا خیال تو نہیں تھا لیکن پھر بھی آپ نے ان کا چہرہ دوسری طرف کیوں پھر دیا پیارا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رئی تو شابن و شاب فلم آمن الشیطان علیہما کوئی جوان مرد ہو یا جوان عورت میں اس کے بارے میں شیطان کے حملے سے بے خوف نہیں ہوں تو جب صحابی رسول کو پیارے آپا صلی اللہ علیہ وسلم دیکھنے نہیں دیتے اور ان کے دیکھنے میں بھی آپ خطرہ محسوس کرتے ہیں تو ہمارے جیسے گناگار اگر نامحرم عورتوں کو دیکھیں اور کہیں جناب نیت صاف ہے تو یہ اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے سر نور آتمبر 31 میں اشاک ہے ورا یا دربن دی عورتیں اپنا پاؤں زمین پر زور سے نہ رکھیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کا جو زیور چھپا ہوا ہے اس کی آواز نامحرم مردوں تک پہنچ جائے جس عورت کے زیور کی آواز نامحرم مردوں کو پہنچے قرآن پسند نہیں کرتا بتائیے وہ عورت بے پردہ آئے یا وہ سریلی آواز میں ناطے پڑے اور نامحرم مرد سنتے ہوں تو کیا رسول اللہ اسے پسند کریں گے سورہ سرحصاف آیت نمبر 32 میں ہے فلا تخان بالقولی سید مریفی قلبی مردن کہ عورتیں ضرورتاً اگر کسی نامحرم مرد سے کلام کریں تو وہ آواز کے لچک کو بالکل ختم کر دیں اور بالکل سادہ آواز میں ضرورتاً گفتگو کریں ضرورت سے زائد گفتگو کرنا عورتوں کے لیے یہ حرام ہے پہلا صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاد فرمایا ایمہ امراطین استاح عورت فمرت علا قومن یدیدو ری ہائی <سلام> عورت خوشبو لگائے اور نامحرم مردوں کے پاس سے گزرے اور خوشبو تیز ہو نامحرم مردوں تک وہ خوشبو پہنچے معدی سن فرماتے ہیں چاہے وہ برقے میں ہو چاہے وہ چادر میں ہو صرف خوشبو کہاں پہنچ رہی ہے نا محرم مردوں تک پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے زانیہ اللہ اکبر کہ وہ زانیہ عورت ہے تو جب خوشبو وہ نام ایرم مردوں تک پہنچائے تو اسے رسول اللہ فرماتے فقیہ زانیہ تو بتائیے جو عورت بالکل بے پردہ نکلے اور جس کا بناؤ سنگار وہ مردوں کو دکھا رہی ہو تو اس سے پیارے آقا کیسے ناراض ہوں گے اللہ اکبر کتنا ناراض ہوں گے آئیے ہم تقوی اور پرہیزگاری کی طرف اپنے آپ کو لانے کی کوشش کریں کیونکہ جو اللہ سے نہیں ڈرتا وہ گناہ کرتا ہے اور جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ گناہ نہیں کرتا اور جو اللہ سے نہیں ڈرے گا دنیا میں کل بروز قیامت اسے اللہ کے عذاب سے ڈرایا جائے گا اور حدیث پاک میں ہے رجوح رم الرزہ بے ضم بھی بندہ جو گناہ کرتا ہے اس گناہوں کی وجہ سے وہ رس سے محروم کر دیا جاتا ہے آج بے شمار گناہوں میں ہم مبتلا ہیں کاروباری معاملات میں دیکھیے تو سود رشوت اور پھر جن چیزوں کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ترقی کا ذریعہ ہے آج دنیا اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ انگریزوں یہودیوں عیسائیوں کا بنایا ہوا نظام وہ ناقص ہے دیکھیے بینکنگ نظام اور اس کا پورا سسٹم جس کے متعلق لوگ یہ دعویٰ کرتے تھے کہ بڑا محفوظ نظام ہے کبھی یہ تصور نہیں تھا کہ بینک ڈوب جائے کہیں یہ تصور نہیں تھا کہ بینک بالکل خالی ہو جائے اگر کسی غریب ملک میں ایسا ہوتا تو شاید لوگ یہ کہتے کہ غربت کی وجہ سے تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے وہ نظام کو نہیں چلا سکے وہ ملک جو اپنے آپ کو سپر پاور کہتا ہے وہ ملک کہ پورا بینکنگ نظام اس کے قبضے میں ہے وہ ملک امریکہ کہ جس نے پوری دنیا کو سود کے دل میں گھسا دیا وہ ملک جو سود کے لینے دینے میں سب سے آگے ہے آپ نے دیکھا کہ ان کی بڑی بڑی بینکیں کنگلی ہو گئیں ان کی انشورینس کمپنیاں بند ہو گئیں ان کے سٹاک ایکسچینج تباہی کے قریب پہنچ گئے یہاں تک کہ امریکی گورنمنٹ کو اپنے بینک بچانے کے لیے سات سو ارب ڈالر دینے پڑے لیکن آج بھی ان کے ماہرین یہ کہتے ہیں کہ بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے اور اس قدر بحران آیا ہے اس قدر بحران آیا ہے کہ اس کی وجہ سے پوری دنیا کے اندر ایک عجیب و غریب قسم کا معاشی بحران ہے بڑی بڑی کمپنیاں ڈوب گئیں یہاں تک کہ جو اربوں ڈالر لوگوں کو دیا کرتے تھے ان کے پاس آئے ہوئے چیک وہ کیش کرانے کے لئے پیسے نہیں ہیں اور یہ کیسے ہوا اگر آپ اس کی رپورٹ پڑھیں اور اس کی گہرائی میں جائیں تو جو سب سے بڑا تباہی کا سبب ہے وہ سود کا لین دین ہے بینکوں نے یہ کیا کہ انہوں نے سودی قرضے دیے اور امریکہ میں جو چھوٹے کمرشل بینک تھے لوگوں کو سودی قرضہ دیتے اور اس کے بدلے میں وہ گارنٹیز رکھ لیتے مثلا مکان ہے یا کوئی چیز کے کاغذات اور پھر ان کاغذات کو شو کر کے بڑے بڑے انویسٹمنٹ جو بینک ہیں ان کو کوئی کاغذات شو کر کے وہاں سے رقم حاصل کر لیتے اب وہ جو بڑے بڑے انویسٹمنٹ بینک ہیں وہ اس سرمایہ کو میوچل فنڈ شو کرتے اور اس کے شیئرس اسٹاک ایکسچینج میں ڈال دیتے لوگوں نے شیئرس خریدے اور اس پر مزید کاروبار کیا گیا یہ کاغذات بار بار بیچے گئے اور جن لوگوں نے قرضہ اٹھایا تھا دنیا کی حوث کے اندر وہ اور قرضہ لیتے گئے اور سود در سود کے جال میں پھنستے رہے یہاں تک کہ امریکہ میں بے روزگاری عام ہوئی مہنگائی اپنے عروج پر پہنچی اور لوگ جو ہیں قرضہ بھرنے سے آجز ہو گئے تو لوگوں نے کہا ٹھیک ہے آپ نے جو زمین کے یا مکان کے کاغذات ہم سے لیے ہیں وہ آپ اس کو نیلامی کر دیں اب کیا ہوا کہ بینک بڑے بڑے بینک بڑی تعداد میں مکانات بیچنے لگے تو اس طرح مکانات کی پراپرٹی کی ویلیو گر گئی اور بینکوں کو وہ مطلوبہ رقم حاصل نہ ہوئی پھر نتیجہ کیا ہوا کہ یہ سود در سود کے جال میں پھنسے رہے اور آخر کار پھر انہوں نے اپنے دیوالی کا اقرار کر لیا آج پاکستان میں کیا حالت ہے پاکستان میں جو مختلف اسکیموں کے تحت سودی اسکیموں کے تحت گاڑیاں دی گئیں مکانات دیے گئے اب لوگوں کے پاس نہ پیمنٹ کرنے کے لیے وہ پیسے ہیں اور نہ بینک جو ہے ان مکانات کو بیچ کر اپنی رقم حاصل کر سکتی ہے کیونکہ پراپرٹی کی وہ ویلو نہ رہی جس کو انہوں نے تصور کیا تھا خلاصہ کلام یہ ہے کہ چاہے کوئی سا بھی نظام ہو دنیا چاہے اسے کتنا ہی محفوظ سمجھے لیکن سود کا نظام چونکہ اللہ اس کے رسول سے جنگ ہے تو مسلمان ہو یا کافر اس نظام کو جو بھی چلائے گا اس کے لیے تباہی اور بربادی ہے پہلے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس قوم میں سود عام ہو جائے تو پھر اس قوم میں تنگ دستی عام ہو جائے گی تو آج ہر کوئی تنگ دستی کا رونا روتا ہے پیارے مسلم بھائیوں اگر ہم حرام کمائیں اور یہ تصور کریں کہ جنابے والا میں نفلی حج کروں گا غریبوں کی مدد کر رہا ہوں قربانیاں کر رہا ہوں دیکھو کتنے غریبوں کو میں گوشت کھلا رہا ہوں تو ایسے شخص کو خبردار ہونا چاہیے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ طیب ہے اور طیب مال ہی قبول کرتا ہے حرام کو قبول نہیں فرماتا تو حرام کا ایک روپیہ بھی اگر ہو اور وہ مال میں ملا ہوا ہو تو نہ حج قبول ہونا ہے نہ قربانی قبول ہونی ہے نہ غریبوں کی انداد قبول ہونی ہے اور اللہ تباروں کا مطالعہ غنی ہے بے پرواہ ہے وہ ایسے صدقے کو قبول نہیں فرماتا کہ جو حرام مال سے کیا جائے بلکہ افسوس اس پر ہے کہ وہ ناجائز جو چیز مثلا حرام مال ہے حرام مال اگر وہ صدقہ کرتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ مجھے ثواب ملے گا تو وہ اسلام سے خارج ہے یہ قاعدہ یاد رکھیں کہ حرام مال کو اگر کوئی اللہ کی راہ میں دے صدقہ کرے اور یہ تصور کر لے کہ مجھے اس پر سوال ملے گا تو وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا اگر اس نے توبہ نہ کی تجدید ایمان نہ کیا تو اس کا خاتمہ پر ہوگا حرام کا بوال کتنا سخت ہے آئیے ہم غیبی مدد کے حصول کے لیے تقوی پر کاربن رہنے کا عزم کر لیں اور آج جن کی نسبت سے ہم جمع ہوئے ہیں حضرت عثمان غنی ردی اللہ تعالی عن ہو اور حضرت امام باقی اللہ تعالی عن ان کا عمل اللہ سے خوف تقبہ اور پرہیزگاری کو تصور میں لائیں کہ وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عن کہ آپ نے اللہ کی راہ میں کئی مواقع پر مال خرچ کیا اور اس مال خرچ کرنے کے بدلے میں کئی مرتبہ جنت کی بشارت حاصل کی ایک موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کاشانۂ اقدس پر حاضر ہوئے معلوم یہ ہوا کہ کئی دنوں سے فاقہ ہے حضرت عثمان رونے لگے ام علمین سے کہنے لگے کہ مجھے کیوں نہیں بتایا گھر پر گئے بہت سارا غلہ لے کر آئے یعنی بہت ساری چیزیں لے کر آئے اور عرض کیا اور روتے ہوئے کہا کہ جب بھی ایسا موقع ہو تو اس خون کو یاد کر لینا نبی اکمر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو فرمائے یہ اناج کی چیزیں کہاں سے آئیں تو ام المومنین نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عثمان آئے تھے رو رہے تھے اور یہ دے گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لے گئے اور راوی کہتے ہیں کہ پوری رات پیارے آقا نے حضرت عثمان غنی کے لیے دعائیں کیسول اللہ, اللہ, اللہ, اللہ, اللہ, اللہ, اللہ, اللہ اکبر یا رسول اللہ, اللہ حضرت عثمان غنی اللہ تعالیٰ غزوہ تبوک کے موقع پر دس ہزار مجاہدین کا آپ نے سامان دیا تین سو اونٹوں کو آپ نے دیا بما سازو سامان اور دس ہزار سونے کی اشرفیاں حضور کی خدمت میں پیش کی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کئی مرتبہ حضرت عثمان غنی کے لیے جنت کا اعلان فرمایا اور آپ ان اشرفیوں کو ہاتھ میں لے کر الٹ پلٹ کر رہے تھے اپنی جھولی میں اور فرما رہے تھے ماں الا عثمانہ ماں امیلا بادی ماں اعلی عثمانہ ماں امیلا بادی عثمان نے ایسی نیکی کی ہے کہ اب اس کے بعد کوئی عمل اسے نقصان نہیں پہنچائے گا اور یہ دعا کر رہے تھے اللہ عثمان سے راضی ہو جا میں اس سے راضی ہو گیا اسی موقع پر تیس ہزار مجاہدین کے لیے کھانے کا سامان چالیس اونٹوں پر آپ لاد کر لائے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کے لیے تین مرتبہ دعا کی زمانۂ خلافت میں حضرت عثمان غنی گیارہ سال تک حج کرتے رہے اور ہر سال آپ حج میں مینا میں اپنا خیمہ لگاتے اور حاجیوں کو مفت آپ کھانا دیتے اور تمام حاجیوں کے لیے آپ کھانا فراہم کرتے پہلے انہیں کھلاتے پھر خود کھاتے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے دور حکومت میں ایک دفعہ قحط پڑ گیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اناج کا قافلہ آیا ایک ہزار اونٹوں پر یہ قافلہ مشتمل تھا ایک ہزار اونٹوں پر اناج آیا تاجروں کا رش لگ گیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بھئی بولی دو تو ایک تاجر بولا کہ میں دس کے آپ کو بارہ دوں گا یہ اس زمانے کی اصطلاح ہے جسے ہم کہہ سکتے ہیں بیس فیصد آپ کو زیادہ دوں گا یعنی اگر یہ مال دس لاکھ روپے کا ہے تو میں آپ کو بارہ لاکھ دوں گا اگر یہ مال جو ہے دس کروڑ کا ہے تو میں آپ کو بارہ کروڑ دوں گا بیس فیصد زائد تو آپ نے فرما اور کوئی زیادہ دے گا تو ایک اور تاجر کھڑا ہوا اس نے کہا میں آپ کو دس کے چودہ دوں گا یعنی چالیس فیصد زائد آپ نے فرما اور کوئی تو کسی نے کہا کہ میں آپ کو دس کے پندرہ یعنی پچاس فیصد زائد یعنی اگر یہ دس کروڑ کا مال ہے تو آپ کو میں پندرہ کروڑ دوں گا پانچ کروڑ زیادہ دوں گا تو آپ نے فرمایا بھئی اس سے زیادہ کوئی دے سکتا ہے تو مدینے کے تاجر بولے کہ ہم مدینے کے تاجر ہیں اتنی بڑی تجارت نہیں ہے ہم آپ کو زیادہ ڈبل دے سکتے ہیں چلیں اگر یہ دس کروڑ کا مال ہے تو اس کے ڈبل ہو تو کیا ہو گئے بیس کروڑ سو فیصد آپ کو زیادہ دے سکتے ہیں آپ نے فرمایا میں تو اس پہ راضی نہیں ہوں لوگ حیرت کرنے لگے کہ قحط سالی ہے اور حضرت عثمان غنی سودا کرنے لگے اور, اور تاجر اتنی بڑی رقم دے رہے ہیں پھر بھی دینے کو تیار نہیں آپ نے فرمایا میں تو اس کے دست قدرت پر اپنا یہ غلہ بیچوں گا جس نے وعدہ کیا ہے کہ دس گنا زیادہ دوں گا اور اسے بڑھا کر وہ چاہے تو سات سو گنا تک زیادہ دے گا اور پھر آپ نے وہ سارا غلہ مدینہ منورہ کے غریبوں میں تقسیم کر دیا اور یہی واقعہ اسی طرح کا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں بھی ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ نے جب دیکھا کہ بہت سارے اونٹ غلے کے آئے ہیں تو حضرت عثمان غنی سے کہا کہ آپ یہ غلہ مجھے بیچ دیں تو حضرت عثمان غنی نے کہا آپ کتنا نفع دیں گے تو آپ نے نفع بتایا آپ نے فرمائن نفع کم ہے مجھے زیادہ نفع مل رہا ہے تو حضرت عمر رنجیدہ ہو گئے اور سوچنے لگے کہ عثمان غنی جیسا رحم دل شخص یہ آج کہت سالی کے ایام میں نفع کی باتیں کرتا ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جب یہ دیکھا کہ وہ غلہ غریبوں میں تقسیم کر دیا اور کہا میرے رب نے جب مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ دس گنا زیادہ دوں گا تو میں آپ کے اس کہنے پر کیوں آپ کو غلہ دوں اور آپ کے ہاتھوں پر کیوں بیچوں آپ نے مفت یہ غلہ تقسیم کر دیا حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں جب صدیق اکبر کے دور میں حضرت عثمان غنی نے ہزار اونٹوں کا اناج تقسیم کر دیا اسی رات میں نے خواب میں پیارے آقا کو دیکھا اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے پر سوار ہیں اور بہت جلدی میں ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ آپ اتنے جلدی میں کہاں جا رہے ہیں تو فرمایا کہ حضرت عثمان غنی نے جو ہزار اونٹ غلہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے جنت میں ایک محفل سجائی ہے اور ایک ہو سے حضرت عثمان غنی کا نکاح ہو رہا ہے میں اس نکاح میں شرکت کے لیے جا رہا ہوں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت آپ کا کردار عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا خزانہ کس قدر وسیع ہے سے کئی واقعات ہیں وقت قلت کے باعث ہم اس طرف آتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی کا خزانہ ہر ایک کو چاہیے مگر دیکھا کہ حضرت عثمان غنی کا تقوی کیا تھا حضرت عثمان غنی لاکھوں درہم و دینار خرچ کرتے لیکن سب سے سستا لباس اور معمولی لباس آپ پہنتے کہ راوی کہتے ہیں کہ وہ آپ کا لباس پانچ یا چار درم کا ہوتا پورے سال آپ روزہ رکھتے سوائے پانچ روزوں کے جو مکروہ ہیں اور پورے سال ساری رات آپ نفل میں نماز میں آپ قرآن کی تلاوت کرتے اور روزانہ ایک قرآن کا ختم کرتے اور آپ جب زمین پر لیٹتے آرام فرماتے تو بستر پر نہ سوتے زمین پر سوتے اس قدر آپ کی سادگی اور آپ کے تقوی کا یہ عالم تھا کہ بار بار جنت کی بشارتیں ملنے کے باوجود جب آپ قبرستان جاتے اور قبر کو دیکھ لیتے تو اتنا روتے اتنا روتے کہ آپ کی داڑھی مبارک آنسو سے بھیگ جاتی لوگ کہتے یا امیر المومنین منی آپ قبر کو دیکھ کر اتنا روتے کیوں ہیں جہنم کے واقعات سن کر اتنا نہیں روتے جتنے قبر کو دیکھ کر روتے ہیں تو آپ فرماتے کہ قبر وہ پہلی منزل ہے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس منزل میں کامیاب وہ آگے بھی کامیاب ہے اور جو اس منزل میں ناکام وہ آگے بھی ناکام ہے تقوی اور پرہیزگاری کے ساتھ آپ مزین رکھے اور آپ اس مقام پر فائز ہیں کہ جن کا ذکر قرآن نے کیا رجال اللہ تجارت ولا کی و ذکر صلاح و اتا اِس زکا کہ اللہ کے وہ بندے ہیں کہ کوئی تجارت کوئی سودا انہیں اللہ کی یاد سے نماز قائم کرنے سے اور زکات دینے سے نہیں روکتا یخون یومن تقلب فی القلوب وبسا وہ اس دن سے ڈرتے ہیں کہ جس دن آنکھیں اور دل الٹ پلٹ کر دیے جائیں گے آپ کو مقام و مرتبہ کیسا ملا کہ جب باغیوں نے آپ کو گھیر لیا تو آپ کے پاس بہت بڑی فوج تھی لاکھوں مربہ میل کے آپ خلیفہ تھے لیکن آپ نے اپنی فوج کو صحابہ کو جنگ کرنے سے منع کر دیا اور حضرت امام حسن سے اکیلے میں فرمایا کہ رسول اللہ نے مجھ سے وعدہ لیا ہے اور مجھے فرمایا کہ ایک وقت وہ آئے گا جب باغی تمہیں گھیر لیں گے اے عثمان تم مجھ سے وعدہ کرو کہ تم تلوار نہیں اٹھاؤ گے میں نے رسول اللہ سے وعدہ کیا ہے لہذا میں تلوار نہیں اٹھاؤں گا اور نہ کسی کو اٹھانے دوں گا باغیوں کو سمجھاتے رہے وہ بہت تھوڑے تھے صحابہ حفاظت کر رہے تھے لیکن باغیوں نے بڑی چال چلی ایک جگہ پر انہوں نے آگ لگائی تو تمام مسلمان آگ کو بجانے کے لیے آئے تو پیچھے سے چار پانچ آدمی اندر کود گئے اور حضرت عثمان غنی کو انہوں نے شہید کر دیا چالیس دن تک آپ پر پانی بند کیا گیا چالیس دن آپ بغیر شہری اور افطار کے روزہ رکھ رہے تھے چالیس دن آپ نے روزہ رکھا اور جب چالیسواں دن تھا دوپہر کو آپ کی آنکھ کھلی یعنی دوپہر کو آپ نے قیلولہ کیا اور آنکھ کھلی تو آپ نے اپنی زوجہ محترمہ سے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ کا دیدار کیا اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان آج افطار تم ہمارے یہاں کرو گے آپ قرآن کی تلاوت کے لیے بیٹھ گئے اور قرآن سے یہ محبت کہ جب ظالموں نے آپ پر وار کیا تو آپ اس کو قرآن کی تلاوت کر رہے تھے اور آپ کے خون مبارک کا پہلا قطرہ جو گرا وہ قرآن کا گرا فصی کا اللہ اس آیت پر خون کا قطرہ گرا جس کے معنی یہ ہے کہ اللہ ان کے مقابلے میں تمہیں کافی ہے سر غور کیجئے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے بزنس مین ہونے کے باوجود نہ آپ کی کبھی نماز قضا ہوئی نہ کبھی جماعت چھوٹی نہ کبھی آپ نے جھوٹ بولا نہ کبھی آپ نے کوئی گناہ کیا اور تقوی اور پرہیزگاری سے مزین رہے تو آپ کو کیا مقام ملا کہ حدیث پاک میں ہے کہ جس مقام پر شہید کا خون گرتا ہے وہ چیز کل بروز قیامت گواہی دے گی اور حضرت عثمان غنی کا مقام دیکھیں کہ قرآن پر آپ کا خون گرا ہے قرآن آپ کی گواہی دے گا اور حدیث پاک میں ہے کہ جو دنیا سے رخصت ہوگا جس حال میں رخصت ہوگا اسی حال میں اٹھایا جائے گا حضرت عثمان غنی نے قرآن سے محبت کی ساری رات قرآن پڑھتے رہے تو قرآن پڑھتے ہوئے دنیا سے گئے اور کل بروز قیامت قرآن پڑھتے ہوئے اٹھیں گے متنوں پیارے بھائیوں زندگی بہت حد مختصر ہے آئیے کہ ہم اس قلیل بے وفا فانی مختصر غرض اور مطلب کی دنیا کی حقیقت سمجھ لیں ایک کان سے سننا دوسرے کان سے نکال دینا سبحان اللہ کہہ دینا باتیں اچھی لگیں تو سر کو ہلا دینا لیکن زندگی میں کوئی تبدیلی نہ ہو تو افسوس ہوگا جب ملک الموت سامنے ہوں گے افسوس ہوگا جب توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا اگر ابھی اور اسی وقت ہم توبہ کر لیں تو ہمارے لیے یقیناً بہتر ہے اور جب ہم سچی پکی توبہ کر لیں گے اور جب ہم تقوی اور پرہیزگاری سے مزین ہوں گے تو غیبی مدد بھی حاصل ہوگی اور دنیا میں بھی چین ہوگا اور آخرت میں بھی چین ہوگا ورنہ کس تیزی کے ساتھ لوگ اس دنیا سے جا رہے ہیں کہ بسا اوقات جب کسی کی وفات کا ہم سنتے ہیں تو کبھی کبھی یقین بھی نہیں آتا کہاں جائیے کہ موت اور بیماریاں کیسے آتی ہیں کسی نے مجھے ساڑھے آٹھ سال کے بچے کے بارے میں بتایا کہ اس بچے کو الٹی ہوئی اور جب ہاسپٹل لے گئے تو پھر اسے ہوش نہیں آیا اللہ تبارہ کو اسے شفا نصیب فرمائے ڈاکٹروں نے سارے ٹیسٹ کر لیے اور کہا پتہ نہیں کیا وجہ ہے کہ دماغ نے کام کرنا چھوڑ دیا تو ساڑھے آٹھ سال کے بچی کی کیا عمر ہے ہم نہیں جانتے کون سی بیماری آنے والی ہے ہم نہیں جانتے کہ ہمارا آخری دن کون سا ہے ہم سچی پکی توبہ کر لیں اور یہ نہ دیکھیں کہ لوگ کیا کر رہے ہیں ہم بزرگان دین کے نقش قدم پر چلیں حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کی یاد میں ہم جمع ہوئے ہیں آپ اپنے بیٹے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت فرماتے ہیں اور حضرت امام باقر امام زین العابدین کے بیٹے ہیں تو آپ امام جافر صادق کو فرماتے ہیں یا بنیا ان اللہ خبا سلاثت اشیاء فی صلاست اشیا میرے پیارے بیٹے یاد رکھ اللہ تعالی نے تین چیزوں کو تین چیزوں میں پوشیدہ رکھا خب آ فی تاطی اپنی خوشنودی اور رضا مندی کو اپنی عبادت میں پوشیدہ رکھا فلاںر مین تاطی اے میرے پیارے بیٹے کسی بھی نیکی کو حقیر نہ سمجھنا اور کوئی معمولی نیکی نہ چھوڑنا اور آگے فرمایا فلا اللہ رداحفی ہو سکتا ہے اسی نیکی میں اللہ کی رضامندی ہوں وہ خبر سخت حوفی معاشیتی ہی اللہ تعالی نے اپنی ناراضگی کو گناہوں میں پوشیدہ رکھا فلاںاہ رن من مہاسی شیئن کسی گناہ کو معمولی اور چھوٹا نہ سمجھنا فلاں اللہ سخت حوفی ہو سکتا ہے وہی گناہ تباہی کا باعث بن جائے وہ خبا اولیا ہُوفی خلقی اور اللہ تعالی نے اپنے ولیوں کو اپنی مخلوق میں پوشیدہ رکھا فلاں تاہ قی غن آہدن فلا, فلا اللہ اور کسی بھی نیک آدمی کو حقیر نہ سمجھنا ہو سکتا ہے یہی اللہ کا ولی ہو تو کسی گناہ کو معمولی نہ سمجھے ہو سکتا ہے یہی گناہ تباہی کا باعث ہو جائے وما سو ان مصیبت ان تبیما کا تم پر جو مصیبتیں آتی ہیں تمہارے گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں اور فرمایا حضرت امام باقد نے یا اے میرے پیارے بیٹے ادا ابتا علیہ کا رسکن فق الف جب تیری روزی بند ہو جائے یعنی روزی میں تاخیر ہونے لگے اور رزق کے معاملات میں تو پریشان ہو جائے تو اللہ کی بارگاہ میں سچی پکی توبہ کر یعنی جب تو سچی پکی توبہ کرے گا اور تقوی سے مزین ہوگا تو تیری روزی میں بھی اضافہ ہوگا اور اللہ تبارہ کا وطاعلا تیری غیبی مدد بھی فرمائے گا حضرت امام باقر فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک وہ سب سے عظیم ہے میرے نزدیک سب سے عظیم و بڑا وہ ہے جس کی نظر میں دنیا حقیر ہے آپ اللہ کے مقبول بننے ہیں امام زین العابدین سے علم حاصل کیا تقوی پرہیز کے مقام پر فائز تھے لیکن لوگوں نے آپ کو طواف کرتے ہوئے دیکھا مقامی ابراہیم پر نماز پڑھتے ہوئے دیکھا کہ خوف الہی کے مارے کانپ رہے ہیں اور آنسو اتنے گر رہے ہیں کہ زمین آنسو سے بھر گئی آج حضرت عثمان غنی اور حضرت امام باقر غذی اللہ تعالیٰ کی نسبت میں جمع ہونے والے بھائیوں اور بہنوں ہم ان کے نقش قدم سے وابستہ ہو جائیں انشاءاللہ دنیا بھی سنورے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی حضرت امام باقر کی محبت اور عقیدت میں ایک شاعر نے کچھ کلام لکھا تو حصول برکت کے لیے پڑھتا ہوں تاکہ حضرت امام باقر کا فیض ہمیں مزید حاصل ہو حق تعالی کی محبت میں فدا ہیں باقر واصل اللہ سے غیروں سے جدا ہیں باقر ان کا ہر لمحہ ہے ایمان و طاعت بردوش کیا بھلا اہل حوث جانے کہ کی کیا ہیں باقر آل و اصحاب کے انوار کا مجموعہ عطر سرورو حیدرو درو شبر کی دعا ہیں باقر ہیں وہ اصحاب محمد کی ولا میں سر شار مصطفیٰ سے نہ صحابہ سے جدا ہیں باقر ان کی جانب کسی فتنے کو نہ منسوب کرو وارث دولت ارباب ردا ہیں باقر آخر میں ہم اسی بات کو ریپیٹ کرتے ہیں جو ہم نے شروع میں کہی تھی کہ آج کسی بھی چلتے ہوئے شخص سے آپ پوچھ لیں غیبی مدد چاہیے تو وہ فورن کہے گا ہاں چاہیے ہر ایک کی تمنا اور آرزو ہے اور ہم سن بھی چکے بار بار سنیں گے اور بار بار اس کو ہم ریپیٹ کریں گے تاکہ یہ بات ذہن میں بیٹھ جائے کہ غیبی مدد اگر چاہیے تو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو نفس و شیطان یہ بہت بڑی رکاوٹ ہے اور شیطان کی یہی کوشش ہے کہ وہ میں گناہوں میں لگا دے اور اللہ کی رحمت اور غیبی مدد سے وہ محروم کر دے کہ ٹھیک ہے کہ شیطان میں یہ طاقت ہے کہ وہ بہکاتا ہے مگر حقیقی طاقتیں تو اللہ ہی کے پاس ہیں اور اللہ کے ذکر میں اور درود پاک پڑنے میں وہ طاقتیں ہیں کہ باطن ایسا ستھرا اور پاک ہو جاتا ہے کہ بندہ گناہ کی طرف نہیں جاتا خاص طور پر درود پاک کے متعلق پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاد فرمایا کہ درود پاک کا پڑھنا دنیا اور آخرت میں تیرے لیے کافی ہوگا اور تو اگر کثرت سے درود پڑے گا تو درود پاک تیرے غموں کو دور کر دے گا تو غیبی مدد کا بہترین ذریعہ اللہ کا ذکر قرآن کی تلاوت اور درود پاک کے ذریعے اپنے ظاہر و باطن کو روشن اور منور کرنا ہے تو میں ان بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں جن کے پاس ٹوکن ہے کہ وہ تقسیم فرمائیں اور اگر میری بہنوں کے پاس بھی ٹوکن ہو تو وہ خواتین میں تقسیم کریں اور اس ٹوکن کو آپ ہرگز معمولی نہ سمجھیں اور اسے ایک رسم نہ سمجھیں کہ جناب والا ایک رسم چلی ہے اور کل جدید ان لذیذ کہ ہر جدید چیز ہر نئی چیز بڑی مزیدار ہوتی ہے تو ہم اسے رسم سمجھیں اور چند دنوں تک تو پابندی کریں پھر سست پڑ جائیں ایسا نہیں ہے ہم اپنے آپ کو ٹوکن کا پابند بنائیں جس طرح ہم جاب پر جاتے ہیں تو ٹائم کے پابند بنتے ہیں اگر اپنا کاروبار ہے ذاتی کاروبار ہے تو آٹھ گھنٹے دینے کے بعد بھی ہم یہ تصور کرتے ہیں کہ اور مجھے اگر وقت ملے تو میں اور اپنے کاروبار کو وسیع کروں تو ٹوکن لے کر اپنے ذاتی کاروبار سے بھی زیادہ فکر کریں اور یہ فکر کریں کہ آئندہ ماں مجھے اور میرے گھر والوں کو میرے رشتہ داروں کو یہ ٹارگیٹ پورا کروانا ہے انشاءاللہ اللہ اور آئندہ ماں جو نشست ہوگی اسے تو نسبت حاصل ہے الحمد للہ خلیفۃ المسلمین امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ ان کا یوم شہادت انتیس الحجا یا یکم محرم کو ہے اور آئندہ جو محفل ہے اسے شہدائے کربلا سے بھی نسبت حاصل ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی جنہوں نے اسلام کی خاطر جان کر نذرانہ پیش کیا شہدائے کربلا جنہوں نے اسلام کی خاطر جان کے نذرانے پیش کیے خصوصاً امام حسین علی اصغر علی اکبر اور دیگر شرکا تو کیا ہم پورے مہینے انہیں اثال ثواب کرنے کے لیے کچھ کوشش نہیں کر سکتے کیا ہم وقت کی قربانی نہیں دے سکتے اگر ہم ان کی محبت میں سرشار ہو کر کوشش کریں تو میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ان اللہ والوں کی جب ہم پر نگاہ کرم پڑے گی تو انشاءاللہ ہمارا گھرانہ پورے کا پورا جنتی گھرانہ بن جائے گا تو کوئی گھر درود و سلام سے محروم نہ رکھے ٹوکن خود بھی لیں اور دوسروں کو بھی دیں اس کا پاون بنائیں اور پابند بنانے کا یہ مطلب بھی نہیں کہ اگر آپ نے سوا لاکھ کا ٹوکن لیا تو آپ کوئی ٹینشن میں مبتلا ہو جائیں کوشش کریں اگر وہ ٹارگیٹ کسی وجہ سے پورا نہ بھی ہو سکے تو کوئی آپ پر جرمانہ نہیں ہے کوئی گناہ نہیں ہے لیکن اس کا فائدہ یہ ہے کہ یہ ٹوکن آپ کے پاس ہوگا تو آپ کوشش کریں گے اور درود پاک کے خادم بن جائیں درود پاک کا خادم کسے کہتے ہیں درود پاک کا خادم یعنی ٹوکن لینا خود بھی اس کا پابند بننا دوسروں کو درود پاک کی دعوت دینا یہ درود پاک کا خادم بننا ہے ہو سکتا ہے یہ ٹوکن جو بظاہر ایک گتے کی شکل میں ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ وہ عظیم ٹوکن کہ جو درود پاک پڑھنے کا سبب ہے ہو سکتا ہے یہی ٹوکن ہمارے لیے جنت میں جانے کا سبب بن جائے اور قرب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سبب بن جائے اطلاع عقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولنا سبی یوم القیام اکثر علیہ سلاطن قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ وہ قریب ہوگا جس نے زیادہ درود و سلام پڑے ہوں گے ضعیر مجا علی سکم بس صلاح علیہ اپنی محفلوں کو مجھ پر درود و سلام پڑھ کر آراستہ کرو فع السلاط اکم علیہ نور القم یوم القیامہ بے شک تم مجھ پر درود پڑو گے تو اس کی برکت سے تمہیں قیامت کے دن نور دیا جائے گا اور فرمایا ومن کانا علط امن اہلی نور لم یقم من اہلی نار اسے پلسرات پر بھی نور ملے گا اور جسے پلسرات پر نور ملے گا وہ جہنم میں نہیں جائے گا قرآن مجید فوقان حمید نے سور حدید آیت نمبر بارہ میں اشارت فرمایا یوم ترمک مینین المینتی یس آ نور ہوں بین ادیم و بے ایمانی قیامت کے دن تم مومنین مردوں اور عورتوں کو دیکھو گے کہ ان کا نور ان کے آگے اور ان کے دائیں طرف چل رہا ہوگا بشراک مل یوم اس دن ان سے کہا جائے گا کہ تمہیں خوشخبری ہو جنت ان تجریم ان تحتی حل انہار کہ ان جنتوں کی خوشخبری کے جن کے نیچے نہریں رواں دواں ہوں گی خالدین افیحہ تم جنتوں میں ہمیشہ رہو گے غالی کاول الفوز العظیم یہ سب سے بڑی کامیابی ہے قرآن بیان کرتا ہے کہ آخرت کے دن جسے نور ملے گا اسے جنت کی بشارت ملے گی اور پیارے آقا فرماتے ہیں کہ اپنی محفلوں کو درود و سلام سے آراستہ کرو تمہیں قیامت کے دن اور پل رات کو نور دیا جائے گا یعنی درود و سلام پڑھو تمہارے لیے جنت میں جانے کا راستہ آسان ہو جائے گا اللہ اکبر یا رسول اللہ لیکن کیسے کیسے لوگ ہیں درود و سلام پڑھنے والے سکھر ایک چھوٹا سا بظاہر شہر ہے الحمدللہ اسی پیر کو اور منگل کو وہاں پر دو محفلیں ہوئی کروڑ درود و سلام کی محفل تو اتنے چھوٹے سے شہر میں جو منگل کو مرد حضرات کی محفل ہوئی اس میں الحمد للہ سولہ کروڑ درود و سلام جمع ہوئے اور پیر کو اس سے ایک دن پہلے پیر کو جو خواتین کی محفل ہوئی اس میں الحمد للہ سینتیس کروڑ درود و سلام جمع ہوئے تو جب سکھر میں چھوٹے سے شہر میں اتنے کروڑ درود و سلام پڑے جا سکتے ہیں تو کراچی میں تو پھر ارب و درود و سلام ہونے چاہیے اس کے لیے ہم سب کو کوشش کرنی اور یہ کوشش در حقیقت ہم اپنے آخرت کے لیے کریں گے اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ پوری پوری رات قرآن پڑھتے آئیے ہم یہ بھی عزم کریں کہ ہم نور قرآن پاک سے روشن و منور ہوں گے ہر ہفتے کو رات سوا نو سے گیارہ بجے تک باہر شریعت مسجد میں نور قرآن نشش ہوتی ہے جس میں ایک ایک لفظ کا ترجمہ و تفسیر پیش کیا جاتا ہے اور اس کے علاوہ الحمد للہ چار مہینے میں مکمل قرآن پاک سننے کی سعادت ہمیں نصیب ہو رہی ہے نور مسجد کاغذی بازار میں خوشگوار زندگی پروگرام جاری و ساری ہے صبح سات بجے سے لے کر ساڑھے آٹھ بجے تک اور چار مہینے میں انشاءاللہ شاء مکمل قرآن ترجم اور تفسیر کے ساتھ مرد حضرات اور ہماری بہنیں سننے میں کامیاب ہوں گے ہم بھی سستی کو دور کریں اور آخر میں ایک ایسی خوشخبری ہے کہ آپ سنیں گے تو امید ہے آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا یہ جو پہلی دفعہ ہے کہ خوشگوار زندگی پروگرام نور مسجد میں جاری ہے اور اسی شہر کراچی میں دوسرے مقام پر بھی الحمد خوشگوار زندگی پروگرام شروع ہو رہا ہے اور اس کا نام ہے پر بہار زندگی ان شاء اللہ ازد سترہ دسمبر بدھ صبح سات بجے سے یہ پر بہار زندگی شروع ہوگی باہر شریعت مسجد میں سترہ دسمبر بدھ صبح سات بجے سے انشاءاللہ یہ پر بہار زندگی باہر شریعت مسجد میں شروع ہوگی اللہ تبارک مطالعہ خوشگوار زندگی اور پر بہار زندگی کے صدقے میں ہم سب کی زندگیوں کو خوشگوار اور پر بہار بنائے اور اللہ تعالی ہمیں قرآن اور حدیث اور درود پاک کا خادم بنائے اور اس قلیل زندگی کی حقیقت سمجھتے ہوئے ہمیں طویل ترین آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہ النبی نمین صلی اللہ علیہ وسلم